سرس کا یہ کہنا کہ حضرت مریم کا نکاح یوسف نجار نامی سے ہوا جس کے نتیجے میں وشال اسلام پیدا ہوئے یہ عقیدہ جماعت کے نزدیک کفر ہے کیونکہ حضرت مریم سے یوسف نامی کسی شخص کا کوئی نکاح نہیں ہوا انساڈیا اب بائبل میں ہے کہ حضرت مریم پر بہتان فنترہ اٹالی نامی آدمی نے لگایا تھا یہ بات بلکل غلط اور بے, بے اصل ہے اور جو قرآن کی آیات پر غور کرے گا اس کو یہ حقیقت بخوبی اشکارہ ہو جائے گی کہ حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش اللہ کی نشانیوں میں سے تھی قرآن کا صاف, اح... صاف اعلان ہے ان مِثَلَ غِيْسَ عِنِ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابْ ثُمَّ قَادَ لَهُ كُنْ کہ عیشا علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا اور لفظ کن سے بنایا